<الْمُبِين> اور انہوں نے اس رسول کو آسمان کے کھلے افق میں دیکھا بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو ان کی اصلی صورت میں چھ سو پروں کے ساتھ مشرق کی جانب آسمان کے افق میں پہلی بار بئی طور دیکھا کہ پورا آسمانی افق ان کے وجود سے بھر گیا تھا حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں بظاہر یہ سورت واقعہ معراج سے پہلے نازل ہوئی تھی اس لیے کہ اس میں صرف اسی پہلی رویت کا ذکر آیا ہے دوسری رویت جبرائیل کا ذکر سورت النجم میں آیا ہے جو سورت الاصرا کے بعد نازل ہوئی تھی وہاں اللہ تعالی نے فرمایا ہے آپ <سؤال> <سؤال> صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا صدرت المنتہا کے پاس اسی کے پاس جنت الماوع ہے اور یہاں جبرعیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنے کے ذکر سے مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان سے اللہ کی وہی اور اس کا کلام حقیقی معنوں میں اور یقینی طور پر لیا اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جو بیش بہا وہی حاصل کی اسے پوری وسعت قلبی کے ساتھ بے کم و کاست امت تک پہنچا دیا اس بارے میں ذرا بھی بخل سے کام نہیں لیا بلکہ پوری تفصیل کے ساتھ اسے امت کے لیے بیان کر دیا اگر آپ کاہن ہوتے تو کاہنوں کی طرح بغیر اجرت لیے اسے دوسروں کو نہ بتاتے اس لیے اے اہل قریش تمہارا یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ محمد کاہن ہیں اور قرآن کسی مردود شیطان کا کلام ہے جسے وہ محمد کو سکھاتا رہتا ہے